سلام نارائلہ نے انسان کے لیے جس بھی قرار دیا ہے کہ وہ زندگی میں تبدیلا اور آپ بڑے اچھے طریقے سے لوگوں سے اڈینڈی اختیار کیجیے پھر ایک جگہ فرمایا ہے کہ نمل پریاپت دنیا یہ دنیا کی زندگی جو تم دیکھتے ہو لاہ تماشے کا سامان ہے اور کھیل عمر جب زیادہ ہو جاتی ہے اور جوانی اور پختگی کی عمر میں پہنچتا ہے باسر ان کے لغالباً اولاد تو کوشش کرتا ہے کہ میرے پاس مال زیادہ ہو جائے اور اولاد زیادہ ہو جائے اور اللہ نے بڑی اچھی مثال دی کی زندگی بس ایسے ہے کہ کہاں انزلنا من کہاں جیسے بارش برسے پختل تبھی نبات الارض اور اس بارش نے زمین کی مٹی کے ساتھ مل کر ہر طرح سجزائی سبزا چادر اور پھر وہ خاص خوشبوئی اور ہوائیں دھات کے کو کواتی پھرتی ہیں اور یہ بہت ہی ناپائیداد چیزیں ہیں تیار کر لے تو اللہ اس شخص کی زبان میں تاثیر پیدا کر دیتا ہے اور زہد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان تاریخ دنیا ہو جائے زہد کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ رقع دنیا ہو جائے زہد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی پڑھائے اپنے پڑھائی اور اپنی ذمہ داریوں سے غفلت برتنے لگے زہد کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کے درمیان اور اپنے درمیان کہ اللہ کے اور اپنے درمیان اپنے نفس کو آئل نہ ہونے دے اور اپنے نفس کو کچھ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص چالیس دن روزے رکھے اور وہ اس بات کی احتیاط کرے کہ افطار اور شہر میں وہ حلال کا مال کھائے گا شخص کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری کروا دے گا بڑی گہری باتیں اور ایک ایک ایسا جملہ جس کی شرح کی کتاب لکھی جا سکے یہ دولت اسی وقت نصیب ہوتی ہے کہ چاہے آدمی ہیرو میں کھیل رہا ہو اور سونے کی دکان پہ بیٹھا ہو چھوپڑی میں چلا جائے تو کوئی فرق نہ پڑے اس لیے بے رغبتی اختیار کرے اور اپنے نفس سے دستکش ہو جائے ہاتھ اٹھا لے وہ سو ہے کہ جن لوگوں نے اختیار کیا اللہ نے ان کی وجہ سے امت کی رہنمائی کی حضرت صاحب شادی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ میں نے والد کو دیکھا کہ بیس شابان سے اٹکاف میں چلے جاتے تھے اور دس دن شابان کے اور تیس دن رمضان کے وہ بالکل خدا کی یاد اور اللہ کے ذکر میں بسر کرتے تھے یہ ان کی کتابیں صداعت زماعت رجس اللہ جب ابالغا یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ان کے اس زہد کا نتیجہ ہیں ایک ایک فکرا اور مساوقات ایک ایک صفحہ ایسا ہے کہ اس کی شرح میں سالوں گزر سکتے ہیں کہ وہ دلی میں پیدا ہوئے اور شاہ رحمت اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے صدی میں تو راضی اور روم کے بائے آدمی تھے اور سترہ سو ساٹھ میں انتقال ہو گیا اور और سو سال گزر گئے اور اب تک یہ پوری کتابیں نہیں چھٹی بہت سی کتابیں نکلنی نسخے ہیں اس لیے کہ پڑھنے والے کوئی نہیں رہا تو جو چیز مارکیٹ میں آؤٹ ہو اسے مارکیٹ میں رکھے کو لیکن اللہ نے ایسی حکمت عنایت کی تھی اور اتنی مشکل گروں کو سلجاتے ہیں اس کی بنیادی وجہ بہت ہوتا کہ انسان زندگی کی ضروریات پوری کرے اپنے گھر اور خاندان کی ضروریات پوری کرے جس جس کی ذمہ داری لی ہے اس کی ضروریات پوری کرے اور بس اس کے بعد کسی چیز کی محبت کو دل میں داخل نہ ہونے اللہ کی محبت غالب رہے اور اشیاء اور دنیا کی محبت سے آہستہ آہستہ جان چھڑائے اسی لیے صحابۂ کے رام رسی الفاء لاکھوں اور کروڑوں میں کھیلتے تھے مگر اللہ کے لیے جب کام کرنے کا وقت آتا تھا تو گویا وہ بالکل نہ تعلق ہو جاتے طلا رضی اللہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار بشارت دی کہ تلا اور جب جننا تلا نے جنت واضح کر دی طلا جنتی ہے طلح ایسا ہے رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک بازو پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بچانے کے لیے ستر تیر کھائے اور ایک تیر لگا اور ان کے منہ سے کی آواز نکلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرایا تلا تو کہتا تو میں دیکھ رہا تھا اللہ کے رشتے آئے تک اٹھا کر تجھے اوپر لے جائیں لوگوں سے اور لوگ دیکھیں تو خدا کو کتنا اچھا لگتا اور طلح رضی اقدام حضور صلی اللہ علیہ عظم فرماتے تھے فلحا فلحت الخیر طلح تو بالکل خیر ہے مجسم خیر ہے ایک مرتبہ می طلحت الجواز طلحہ تو بہت سخی ہے ایک مرتبہ می طلح الفیاض طلح بڑا فیاض ہاتھ میں تین تین لقب بتا فرمائے طلحات الخیر فلاحت الفیاض طلحت الجواد اور اس کے باوجود کہ کروڑوں روپے میں کھیلتے تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں جب آئے ہیں تو میرے نومنی رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا اور ان کا اص الناس اشناس پورے عربوں میں سب سے زیادہ شجیل اور بہادر زبیر میرے مقابلے میں ہے اور سب سے زیادہ سخی طلاح میرے مقابلے میں ہے اور ہمارے سیاست کھڑے ہوئے اور ان کا لوگ حضور صلی اللہ علیہ کی سب سے اچھی نیو ہمارے مقابلے میں ہے اور اللہ یہ امتحان لینا چاہتا ہے کہ تم حق کا ساتھ دیتے ہو یا نہیں نوکروں نے بتایا اپنا پلاٹ آپ کا بک اور وہ لیتے ہوئے تھے اور سات لاکھ سونے کے سکے بوریوں میں بھرے ہوئے لوگوں نے ادا کیا ان کا حضرت وہ پلاٹ لے لیا ہے یہ پیسے آپ کے طل رویت دانوں نے اپنے نوکر کو دیکھا فرمایا رات کیسے نیت آئے گی اتنے پیسے کے ہوتے ہوئے یہ اٹھاؤ اور لے جاؤ اور مدینہ منورہ میں اعلان کرو کہ جس کو سونا چاہیے آئے اور ہم سے لے فجر کی نماز میں آئے اور کہا سونا تکسیم ہو گیا پیسے انہوں نے کہا سارے رات تکسیم کر دیے بڑے خوش ہوئے اور اللہ کے ہاں پہنچ گئے بس خدا کے ہاں مل جائیں گے سات لاکھ تولے سونا اربوں روپے کی ہے ہمت بڑھتی ہے کہ سات تولے سونا بھی کسی کو دے دے زیور مانگے کا دے دے ہی ہمت ہی بڑھتی اس لیے کہ دن دنیا کی محبت سے پاک تھا دل کو دنیا کی محبت سے بات کرے دنیا ضرورت کے لیے ہے محبت کے لیے نہیں بس اچھی سے اچھی گاڑی اچھے سے اچھا گھر اچھے سے اچھا مکان ایک کمرے میں دو دو اے سی لگے پرواہ نہیں ہے بے شک کہ دل میں اس کی محبت نہ ہو اگر دل میں محبت آ گئی تو یہاں سے پھر حرام شروع ہوتا ہے اور آدمی اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے حرام کماتا ہے یا اور ڈوبو جو پیسہ لے کر اس میں قیامت کا انتخاب کرے گا یا کہ بھی ماغ اللہ قیامت میں وہ اس پیسے کو لے کے آئے گی اللہ اس لیے کہتا ہے رو کہ میں بڑا مفرت کرنے والا اور بار بار رہ نرقی نہ لوگو میری گرفت اور عذاب جب آتا ہے نا تو پھر بنانی مسکی بھاگے سے پھر میں پکڑ لیتا ہوں تو چھوڑتا اس لیے اللہ کا دل کو دنیا کی محبت سے باق رکھے اللہ میں بل کی تو بھی